الحمد اللہ علمین واشد اللہ وحد اللہ شریق اللہ واشد الََََََََََ محمدَن ابدول صلابۃ اللہ وسلم وََََََََََََ صحاب و منحدا بہدى وسن بسنتى المدين وبا بھائیو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے اس مسجد میں عبدالس المحم العامت الامہ جو سعودی عرب کے سابق مفتی تھے علامہ شیخ نواز رحمۃ اللہ علیہ ان کا مختصر کتاب ہے اور اس کتابشے کا مطلب یہ ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے ضروری اور اہم اسباق اس کتاب کی شرح آپ لوگوں کے سامنے شروع کی گئی ہے دو درس سے پہلے ہو چکا آج یہ تیسرا درس ہے آج کے درس میں جس کلمے کو پڑھ کر کے ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے اس کلمے کا کیا صرف پڑھ لینا ہمارے لیے کافی ہے یا اس کلمے کے کچھ تقاضے ہیں کچھ شرطیں ہیں جن کا پورا کرنا ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے یا صحیح ایمان کے لیے آج کے درس میں انشاءاللہ اللہ ان شرطوں کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے مختصر طور پر آپ یہ جان لیں کہ صرف کلمے کا پڑھ لینا جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ انسان اس کلمے کے تقاضوں کو پورا نہ کرے مدینے کے اندر جو منافقین تھے وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ الا محمد و رسول اللہ پڑھتے تھے وہ نماز بھی پڑھتے تھے روزہ بھی رکھتے تھے لیکن پھر بھی اللہ رب الام ان کے بارے میں کیا فرمایا ان النار منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے صرف ان کا کلمے کا پڑھ لینا جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہوا ایسے آج بھی دیکھیے ہمارے ملکوں میں بہت سارے سیاسی لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں وہ جب مسلمانوں کی اسٹیج پر آتے ہیں تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیتے ہیں تو کیا یہ ان کا پڑھ دینا کافی ہے ان کے مسلمان ہونے کے لیے مومن ہونے کے لیے یا جنت میں جانے کے لیے نہیں اسے معلوم ہوتا ہے اس کلمہ کے کچھ تقاضے ہیں اس کی کچھ شرطیں ہیں جن کا جاننا ایک مسلمان بندے کے لیے ضروری ہے اور اس کی آٹھ شرطیں ہیں انشاءاللہ کچھ شرطیں آج ہم جانیں گے اور کچھ شرطیں آنے والے دروس میں جاننے کی کوشش کریں گے سب سے پہلی شرط ہے علم کہ جب انسان اس کلمے کو پڑھے تو اس کا معنی اور مطلب بھی جانے یعنی اس کلمے کو پڑھنے کے بعد کن باتوں کا تسلیم کرنا ہمارے لیے ضروری ہوگا کن باتوں کی نفی یعنی ان کا انکار کرنا ہوگا ان تمام باتوں کا علم اور اس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اس کلمے کا معنی نہیں جانتے ہیں علم نہیں رکھتے ہیں ان سے پوچھے لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے تو نہیں بتا سکیں گے آپ کو اس کا ترجمہ بھی صحیح نہیں جانتے بہت سارے لوگ احساس ترجمہ کریں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے یا اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے میرے بھائیو یہ کلمے کا معنی نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے کلمے کا معنی یہ کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ہماری عبادت کا مستحق نہیں ہے اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے یہ کلمے کا معنی ہے اگر کلمے کا معنی یہ ہوتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے تو ہمارا کیا کلمہ ہوتا لا رب اللہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ لا الہ اللہ کا معنی الگ ہے رب کا معنی الگ ہے رب کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں یعنی اللہ ہی پوری دنیا کا رب ہے وہی سب کا پروردگار ہے وہی سب کا خالق ہے وہی سب کا مالک ہے وہی مارنے والا جلانے والا وہی دنیا کا نظام چلانے والا یہ ہے رب کا معنی اور وفون تو یہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ نہیں ہے الہ کے معنی ہوتے ہیں معبود کے معبود کا مطلب جس کی عبادت کی جائے مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے ہم عبادت صرف اللہ رب العالمین کی کریں گے اللہ کے علاوہ کسی کے بات نہیں کریں گے تمام عبادات صرف اللہ کے لیے خاص کریں گے رکوع, سجدہ طواف نیت نظر و نیاز محبت خوشو اور خدو طواف رکو اور سجدہ اللہ رب العالمین کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کیا جائے گا یہ ہے مانا لا الہ الا اللہ کا ورنہ مکہ کے بھی مانتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی عرش عظیم کا رب نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی مارنے اور جلانے والا نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے یہ مکہ کے مشرق بھی اس بات کو جانتے تھے لیکن کیا ان کا یہ جاننا کافی ہو گیا نہیں کافی ہوا اللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دنیا کے اندر کہ جا انہیں توحید کا درس دو توحید سکھاؤ تو یہ مان لینا کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے یہ مکہ کے مشرق بھی مانتے تھے ہر زمانے کے کافر اور مشرق اس بات کا اقرار کرتے تھے اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے کہ آپ ان سے اگر پوچھئے کہ کون ہے آسمان کا پیدا کرنے والا آسمان کا زمین کا رب کون ہے کون عرش عظیم کا رب ہے کون مارنے اور جلانے والا ہے کون دنیا کے نظام چلانے والا تو یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کون ہے جو سب کو پناہ دیتا وہ کسی کی پناہ کا محتاج نہیں ہے وہی سب کی مدد کرنے والا وہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے آپ ان سے پوچھو تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہے کون ہے جو زندہ کرتا ہے کون ہے جو مارتا ہے کون ہے جو اولاد دیتا ہے کون ہے جو دنیا کا نظام چلاتا ہے کون ہے جو ہوا چلاتا ہے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا کہ مکہ کے مشرق بھی اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے یہ توحید اور ہے یعنی اس بات کا ایمان اور عقیدہ کہ اللہ ہی ہمارا رب اور خالق اور مالک ہے اس کے بعد جو توحید آتی ہے اس کو توحید عبادت کہا جاتا ہے توحید الوحیت کہ اللہ کو جب آپ نے رب مان لیا جب اللہ کو آپ نے خالق مان لیا کہ اللہ ہی ہے جو ہم جس نے ہم کو پیدا کیا پوری کائنات کو پیدا کیا پوری دنیا کا رب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عبادت ہی صرف کرو صرف اسی کے بعد کرو اس کے بعد میں کسی کو شریک نہ کرو تو کل میں توحید کا معنی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ہمارا معبود حقیقی نہیں ہے اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے تو اس کلمے کا جاننا اس کا علم رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے اللہ فرمات علم حاصل کرو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے جس کلموں کو ہم پڑھتے ہیں پہلے علم حاصل کرو کہ اس کا معنی کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ کلمہ کن کن تقاضوں کو ہم سے چاہتا ہے کن کن شرطوں کو پورا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے پہلے اس کا علم حاصل کرو اس طریقے سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے صحیح مسلم کی روایت فرماتے ہیں کہ مما طب علم اللہ دخل جنا جو اس حالت میں مرا کہ لا اللہ کا معنیٰ جانتا ہو علم رکھتا ہو جنت میں داخل ہوگا تو اس کا علم رکھنا ہمارے ضروری ہے صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اللہ اس کا کیا مطلب ہے اس کے بارے میں ہم ہمیں کن کن باتوں کا جاننا ضروری ہے کن کن باتوں کا انکار کرنا ضروری ہے کن کن باتوں کو چھوڑنا ضروری ہے کن کن باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے کیا مطلب ہے اس کلمے کا اس کا علم رکھنا ہمارے ضروری ہے اگر نہیں رکھیں گے اس کا علم تو انسان وہی کرے گا جو آج کا بہت سارا مسلمان کرتا ہے کلمہ بھی پڑھتا ہے اللہ تعالی کے ساتھ شرک بھی کرتا ہے کلمہ بھی پڑھتا ہے درگاہ پر بھی جاتا ہے کلمہ بھی پڑھتا ہے کسی پیر کے پاس جاتا ہے اولاد کے لیے کلمہ بھی پڑھتا ہے خبر کا جا کر کے تواب بھی کرتا ہے بزرگوں کو جا کر کے سجدہ بھی کرتا ہے خبر پہ جا کے کر سجدہ کرتا ہے حالانکہ وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے اللہ کے گھر کا بھی طواف کرتا ہے اور جا کر کے خبروں کا بھی طباع کرتا ہے وہ کیوں ایسا کرتا ہے کیونکہ وہ اس کا معنی نہیں جانتا کہ لا الہ اللہ جب ہم نے کہہ لیا تو اس کا معنی کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے مکہ کے مشرقین جانتے تھے اس کا معنی اس لیے الا اللہ نہیں پڑھتے تھے کہتے تھے اگر یہ کہیں گے لا الا اللہ تو ہمیں غیروں کی اور بتوں کی عبادت چھوڑنی پڑے گی ہم جو قبروں کا مزاروں کا درگاہوں کا طواف کرتے ہیں جو غیر اللہ کے نام پر قربانیاں کرتے ہیں جانور ذبہ کرتے ہیں غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں ان تمام چیزوں کو ہم کو چھوڑنا پڑے گا اسی لیے وہ کلمہ لا الہ اللہ کے اقرار نہیں کرتے تھے اس کو نہیں کہتے تھے پھر زبان سے کہتے تو اگر کیونکہ اس کا معنی جانتے تھے لیکن آج ہم مسلمان ہیں اپنے آپ کو سچا مسلمان ہونے کا دعوی بھی ہم کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری حالت یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں جانتے اس کا مطلب نہیں جانتے اس کا ترجمہ کیا ہے ترجمہ نہیں جانتے کتنے سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں کچھ لوگ کہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں یہ بھی مانا غلط ہے اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں یہ ربیت کے اندر چیز آتی ہے اللہ ہی میں کا ہی دنیا میں اللہ کے نظام چلتا ہے اللہ ہی کا حکم چلتا ہے اللہ ہی کے حکم سے سورج نکلتا ہے اللہ کے حکم سے بارش ہوتی ہے اسی حکم سے بچے کی ولادت ہوتی ہے اللہ ہی کے حکم سے انسان کی موت ہوتی ہے اللہ کے حکم سے انسان کو روزی ملتی ہے اللہ ہی کا حکم چلتا ہے دنیا کے اندر اس کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا یہ تو مکہ کے مشرقی مانتے تھے کہ اللہ ہی حاکم ہے اسی کے حکم سے دنیا کا نظام چلتا ہے کائنات کا نظام چلتا ہے لہذا یہ کہنا کہ لا اللہ اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں یہ معنی غلط ہے الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہو سب عبادت باطل ہے وہ سب اللہ تعالی کے ساتھ شرک ہے وہ سب کفر رہے وہ یہ اس کا مانا اور مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتا ہے اس نے گرچہ زبان سے کلمہ پڑھ لیا لیکن کلمے کو توڑ بھی دیا اس نے کلمے کو اس نے باطل بھی کر دیا اپنے عمل سے اگرچہ اس نے زبان سے کہہ دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا محبود حقیقی نہیں ہے کلمہ پڑھا لیکن چونکہ کلمے کا معنی اور علم نہ رکھنے کو جیسے اس نے اپنے کلمے کو باطل بھی کر دیا کلمے کو اس نے توڑ دیا جب کلمے کو باطل کر دیا کلمے کو توڑ دیا تو اس کا مطلب یہ اس کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوگا تو یہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ کلمہ کا معنی ہمیں ہونا چاہیے کلمے کا ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اس کا معنی اور اس کا مطلب کیا ہے دوسری شرطیں کہ یقین انسان کو اس کلمے کے معنی پر پختہ یقین ہو ایسا یقین کہ اس میں شک اور شبہ نہ ہو یعنی وہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود براک نہیں ہے تو اس پر اتنا پختہ یقین ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہ کرے وہ اس کے دل کے اندر کوئی شک نہ ہو کوئی شبہ نہ ہو کہ ہاں اللہ کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتے جن کی بات کرنا چاہیے اللہ کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتے جن سے دعا کرنا چاہیے اللہ رب العالمین کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جن کو یہ پاور ہے جن کو اختیار ہے بزرگان دین ہیں ان کو ہم کو پکارنا چاہیے ان سے دعا کرنا چاہیے ان کے پاس بھی پاور ہے ان کے پاس بھی اختیار ہے اس طرح کی بات اگر وہ رکھتا ہے تو گویا کی اسے اس کلمے پر یقین نہیں ہے ایک اللہ کے معبود ہونے پر اسے یقین نہیں ہے اور جب یقین نہ ہو شک ہو جائے تو ایسا انسان مسلمان باقی نہیں رہتا ایسا انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے ایمان میں کلمے میں شک نہیں چلے گا کہ انسان کو شک ہو کہ اللہ بھی ہے اللہ کے علاوہ اور بھی ہیں ہو سکتا ہے کوئی ہو اور بھی جن کو ہم کو پکارنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے اگر ان بزرگوں کو نہیں پکارا ان بزرگوں کے نام پر اگر ہم نے عرس نہیں منایا ان بزرگوں کے نام پر اگر ہم نے جانور ذبح نہیں کیا یا ان کی برسی نہیں منائی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ہماری پکڑ ہو ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ایک لوگ تھے بزرگ لوگ تھے ان کے پاس اختیار تھا ان کے پاس پاور تھا لہذا ان کو بھی ہم کو پکار لینا چاہیے انسان کے دل میں اگر شک آ گیا تو ایسا انسان گویا کہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا ایمان کے اندر شک اور ریب کی گنجائش نہیں ہے انسان کو مکمل یقین اور پختہ یقین ہونا چاہیے اللہ ابرامن قرآن کریم کے طرف متا ہے نبل مومنزین وہ رسول ہی مومن وہ ہے سچے اور حقیقی جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے تم ملب تابو وہ شک میں مبتلا نہیں ہوئے ان کے ایمان میں شک اور شبہ نہیں ہے پکا اور پختہ ایمان ہے اللہ کی ذات پر پختہ یقین ہے اللہ کی ذات پر کوئی رب ہے وہی خالق ہے وہی ہمارا معبود بھی ہے ہمیں صرف اللہ کی بات کرنا ہے اللہ کے لا سب کے بات کو ہم کو چھوڑ دینا پورا یقین اس کو اس پر ہے تو وہ حقیقی مومن ہے اگر شک ہو گیا شبہ ہو گیا تو ایسی صورت میں وہی ایمان اس کا پختہ نہیں ہے اس کا اللہ کی ذات پر کامل یقین نہیں ہے ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے کا ارشاد فرماتے ہیں جس نے یہ کہا کہ اشد اللہ وہ اللہ انی رسول اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور یہ کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی رشاک فیہما اللہ دخل الجنہ جو بھی بندہ اللہ تعالی سے ملاقات کرے گا اس حالت میں کہ اسے اس کلمے کے بارے میں یا ایمان میں ذرہ برابر شک نہیں ہے بلکہ اس کو پختہ یقین ہے ایسا انسان جنت کے اندر داخل ہوگا یہ صحیح مسلم کی روایت یعنی شک نہیں ہونا چاہیے پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہمارا رب اور خالق کو ہی ہمارا معبود حقیقی ہے اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی ہمارے بات کا مستحق نہیں ہے یہ پورا اس بات پر انسان کو یقین ہونا چاہیے پختہ یقین پہاڑوں جیسا یقین اللہ کے صرف آتے ہیں کہ تم اللہ تعالی کے ساتھ شرک نہ کرنا چاہے تمہیں جلا دیا جائے چاہے تمہاری بوٹی بوٹی کر دی جائے یہ ہے یقین کہ انسان کتنا یقین ہو کہ اگر اسے اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے کے لئے کہا جائے شیر کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ نہ کرے اپنی جان دے دے اس کی بوٹی بوٹی کر دی جائے پھر بھی اس پر قائم رہے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے اس کا ایمان اتنا پختہ اور یقین اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ اپنی جان دینا گوارا کر لے لیکن اللہ اربامن کے ساتھ شرک کو گوارا نہ کرے یہ پختہ یقین انسان کے پاس ہونا چاہیے تو یہ یقین یہ دوسری شرط ہے اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیس امید. ہے کہ آپ نے فرمایا ہنستے ملکی طور حاضل حائد اس دیوار کے پیچھے جس سے بھی تمہاری ملاقات ہو یہ شہد اللہ الہ اللہ اور اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے مستعقین بہا کلب اس پر اس کے دل کو یقین ہو یقین ہو اس کے دل کو دخل الجنت جنت کے داخل ہوگا یہ سب شرط ہے میرے بھائیوں کہ یقین ہونا چاہیے اس کلمے کے اوپر ہمیں اس کے معنی پر یقین ہونا چاہیے پختہ یقین تب ایسا انسان جنت کے اندر داخل ہوگا اگر شک ہے انسان کو یا اس کے عمل سے شک ہو رہا ہے کلمہ تو پڑھ رہا ہے لیکن عمل اس کلمے کے مطابق نہیں ہے گیرو کی بھی بات کر رہا ہے تو اسی صورت میں گویا کہ اسے یقین نہیں ہے اس نے اپنے عمل سے یقین کو ساکد کر دیا یقین کو بادل کر دیا یقین کو ختم کر دیا لہذا صرف زبان سے کلمے کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ انسان اس کلمے کے تقاضوں اور شرطوں کو پورا نہیں کرے گا جنت کا حقدار نہیں ہوگا آج ہم نے دو شرطیں پڑھی پہلی شرط کیا تھی علم علم یعنی انسان کو اس کلمے کا معنی معلوم ہونا چاہیے دوسری شرط ہم نے کیا پڑھی کیا ہم نے پڑھا آج کہ انسان کو اس کلمے کے اوپر یقین ہونا چاہیے پختہ یقین کہ ہم نے جب ہم ایمان لائے تو اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان پختہ اور یقین کے ساتھ ہونا چاہیے ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے اور ایسا ایمان کہ اگر کوئی انسان آپ کو یا کسی کو شرک کی طرف بلائے تو اسی صورت میں انسان اپنی جان دے دے اسے یہ بات گوارا ہو لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا اسے گوارانا اتنا یقین انسان کو ہونا چاہیے یہ دو شرطیں آٹھ شرطیں ہیں انشاءاللہ آنے والے درس میں باقی شرطیں ہم اور پڑھیں گے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر قائم رکھے اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کے اندر پختہ یقین پیدا کرے اللہ ہمارے ایمان کے اندر جو ہے یقین کے ساتھ ساتھ شک کو دور کرے اور یقین کو پختہ بنائے اور اور اللہ ہر بلامین ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے خبر کزاب سے محفوظ رکھے اور جگہ نصیب فرمائے آمین. محمد آلہ و اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام. السلام السلام علیکم السلام حال ہے وعلیکم السلام کیسے آپ لوگ خیرے سے ہیں میں